www.tableeq.com the revival of iman wala illaha صلی اللہ علیہ صحیح مالا نہیں باسا نہیں بنکت میں منکت اللہ باد میرے محترم دوست دنیا کے اندر انسان کو اللہ نے محنت کرنے کے لیے بھیجا دنیا جو ہے محنت کا میدان ہے ماں کے پیٹ میں آپ محنت نہیں کر سکتا ابانی جا کے آپ محنت نہیں کر سکتا محنت کی جگہ جو ہے دنیا ہے اور محنت کے دو طریقے ہیں ایک طریقہ سے یہ ہے کہ خامی چیزوں پر محنت کرے ختم ہونے والی چیزوں پہ محنت کرے حالت جگہ پر محنت کرے اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ باقی چیزوں پر محنت کرے اور صحیح چیزوں پر محنت کرے اور اعلیٰ چیزوں پر محنت کریں محنت کا میدان اعلیٰ چیزیں ہوں باقی رہنے والی ہو اور صحیح اور دوسرا میدان جو ہے محنت کا وہ غلط ہے اور عدل چیزوں پہ محنت کرنا فانی چیزوں پر محنت کرنا اگر آدمی غلط محنت کرے گا فانی چیزوں پر محنت کرے گا تو نتیجے میں تباہ اور برباد ہوگا رہا پریشان ہوگا نتیجے میں موجودہ زمانے میں چاہے اسے راحت معلوم ہوتی ہو لیکن آخری انجام اس کا تباہی بربادی اور پریشانی ہوگا اور اگر وہ محنت صحیح کرے گا اور باقی رہنے والی چیزوں پہ محنت کرے گا تو پھر وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا آخر میں بھی کامیاب ہوگا اس لیے انسان کی کامیابی اور ناکامی کا جو تعلق ہے وہ صرف موجودہ زمانے سے نہیں بلکہ اگلے زمانے سے اصل ہے موجودہ زمانہ وہی یہ ختم ہوگا موجودہ زمانے میں اگر کامیابی ملی جی تو وہ بھی ختم ہوگی موجودہ زمانے میں اگر انسان ناکام ہوا تو ناکامی بھی ختم ہوگی لیکن آئندہ زمانے میں اگر کامیابی ملی جی تو وہ کامیابی ہمیشہ باقی رہی اور اگر ناکامی ملی تو ناکامی بھی ہمیشہ باقی گی اور اگلا آنے والا جو زمانہ ہے وہ انسان کے سامنے نہیں <laughs> انسان کے سامنے تو موجودہ زمانہ ہے بعد مرتبہ ڈیڑھ دو منٹ کے بعد کیا ہونے والا یہ بھی انسان کو معلوم نہیں چاہے وہ ظاہر میں بہت زیادہ سمجھدار ہے سائنس والا بھی ہے بڑی طاقت بھی ہے بہت کیپیٹل بھی ہے پاور بھی ہے لیکن ڈیڑھ منٹ کے بعد کیا ہوگا اسے نہیں مانگا بعد مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ڈیڑھ منٹ کے بعد ایک بام پھٹنے والا ہے ٹائم بومب رکھا ہوا ہے اسی جگہ جہاں یہ سمجھدار آدمی بیٹھا ہے لیکن اسے پوری جگہ دکھائی نہیں دیتی اگلا زمانہ دکھائی نہیں دیتا ڈیڑھ منٹ میں بومب پھٹتا ہے اور سارا پرانٹ تھرا کا تھرا لگ جاتا ہے ڈیڑھ منٹ کے بعد کبھی انسان کو تو پتا ہی تو انسان کو یہ پتا کہاں سے ہوگا کہ موت میری کمائے گی اور موت آنے کے بعد پھر میرا کیا ہوگا یہ انسان بھی نہیں معلوم ہو سکتا کیونکہ موت آئی تو روح جو ہے وہ الگ ہو گئی بدل الگ ہو گیا اور اصل مسل روح کا ہے <laughs> ہمارا بدل تو روح کے تعبیر اس وقت میں جو ہمارا بدل زبان بولتی ہے آنکھ <laughs> دیکھتی ہے کان سنتے ہیں اصل طاقت کس کی روح ہے روح کا جوڑ وہ دکھائی نہیں دیتی وہ روح نکل گئی تو उस بھرا دے گا اس روح کا بننا انسان کا بننا روح کا بگڑنا انسان کا तो روح بن गए تو حالات بن گئے روح بگڑ گئی تو حالات بگڑ گئے حالات کے بندے بگڑنے کا تعلق جو ہے وہ روح کے بندے بگڑ دیتے ہیں جب روح دکھائی نہیں دیتی تو اس کا بگڑنا کیسے دکھائی دے گا تو اس سے حالات بندہ نگڑنا کیسے دکھائی دے گا تو اس کے لیے رہبری لینی پڑے نبی گی نبیوں کی اور آسمانی کتاب ہوگی اللہ نے اس کا انتظام کیا جو چیزیں انسان نے دکھائی نہیں دے گی اس میں اللہ نے انتظام دو کی ایک تو نبی اور ایک آسمانی کتاب اور زمانے میں دو انتظام اللہ نے کی آخری نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پورے عالم کے لیے نبی بن کر تشریف لائے قیامت تک کے زمانے کے لیے آپ نبی بن کر تشریف لائیں اور آخری کتاب جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ قرآن پر دیتے. اب یہ دونوں ہمیں کیا بتائیں گے جو چیز ہمیں دکھائی نہیں دیتی جو چیز ہم اپنی عقل سے سمجھ نہیں سکتے انسان اگر اپنے دیکھنے پر چلے بہت پشتائے گا انسان اگر پورا دکھائی نہیں دیتا انسان کو تو اپنے مکان میں ٹائم بوم رکھا ہوا بھی دکھائی نہیں دیتا انسان کو تو ڈیڑھ منٹ کے بعد وہ بوم پھٹنے والا ہوگا دکھائی نہیں دیتا تو انسان کو سسو سے ملا سب کہاں سے دکھائی دے گا پھر مرنے کے بعد کیا ہوگا کہاں سے دکھائی دے گا اس <coughs> لیے انسان اپنی سمجھ اور اپنی دیکھی آنکھوں دیکھی پر قدم اٹھائے گا تو بہت پریشان ہوگا وقتی طور پر تو اسے لذت مل جائے گی لیکن اگلا زمانہ اس کے سامنے نہیں فرغ تعارحام کو وقتی طور پر ضرورت ملی نبیوں کی بات انہوں نے نہیں مانی انہوں نے دیکھا نبیوں کی بات اگر مانیں گے تو عبادت کرنی پڑے گی زکت دینی پڑے گی مال کم ہوگا ایشا آرام کا اتنا وقت ہمارا چلا جائے گا عبادت پہ لگ جائے گا تو وقتی تکلیف کو تیار نہیں ہوئے اور نبی بتاتے رہے کہ دیکھو کرنے والی ذات اللہ کی ہے اس کی بات کو تم نہیں مانتے ہو اس لیے اللہ بھی ڈھیل دے رہا ہے اور جس دن اللہ کی پکڑ آئے گی تو اللہ کی پکڑ سے تیری ساری کیپیٹل اور تیرا سارا پاور یہ تیرے کو بچا نہیں سکے گا لیکن انسان موجود ہے زمانہ دیکھتا ہے اگلے گا سے کوئی پتہ ہی نہیں نبی جب اگلا زمانہ بتاتا ہے تو ہوتے ہوتے اگلا زمانہ آ گیا کہ جو ان سے راستے سے بنی سرائی نکل گئے اسی راستے میں پھرو اس کے سامنے لشکر آیا اور اوپر دے پانی پھر گیا زندگی بھر کا جس کا تجربہ اور دعوی تھا کہ میں پانی کے اوپر سے پھر رہا ہوں ارے اسے نہیں ملکوں سرما کی نام میں فری نیندہ میرے میرے نیچے سے جائیں جیسے میں پانی کے اوپر پھر رہا ہوں اللہ نے یہ بتایا کہ دیکھ آج پانی تیرے اوپر سے پھر گیا جس پانی کے اوپر تو پھرتا تھا وہ پانی تیرے اوپر سے پھر گیا چاروں طرف سے جب بندش لگی اور موت کا فرشتہ دکھائی دیا اب کہتا ہے کہ بات سمجھ میں آگے مثال سلام کی قال قال اذا الغرق ادرک اعلی آمن تو آمن بھی بنو اسر بالانس بنی اسلام خدا پر میں یہ لایا واقعی جو حضرت علیہ سر زندگی بھر کہتے تھے کہ اللہ ہی کرتا دھرتا ہے زندگیوں کا بنانا بگارنا اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے عبادت صرف اللہ ہی کی ہونی چاہیے یہ جو علیہ صاحب کہتے تھے بات سمجھ میں آ کہ کرتا دھردہ واقعی وہ ہے وہ چاہے زندگی بنانے پر آئے تو مکڑی کے को کو ذریعہ بنا دے زندگی <laughs> بنانے کا اللہ کی شان ہے جب وہ زندگی بنانے پر آئے تو مکڑی کے جانے کو ذریعہ بنا ندیوں کے سردار کی حفاظت کا ہارے شور میں اب اندازہ لگا دو جب اللہ حفاظت کرنے پر آئے تو مکڑی سے جالا تنوا کر غار شور میں ندیوں کے سردار کی حفاظت کر دے اور جو زندگی پر آئے نمود کے ہاتھ میں حکومت کی پوری طاقت دے کر ایک لنگڑا مچھر ناک کے راستے سے اندر گسا کر اس کی زندگی گزار دیں زندگی اجاڑنے پر آئے تو لنگڑا مچھر اس کے لیے کافی اور زندگی بنانے پر آئے تو مچھر تو یہ بگڑی گزارا کافی فرشت ہے تو بات کی چیز ہے فرشتوں تو بہت بڑی چیز ہے فرشتوں کو خدا استعمال کرے زندگیوں کے بنانے پر بگاڑ دے پر تو بڑی چیز ہے میں تو کہمولی معمولی چیز کو اللہ تعالیٰ استعمال کر دیں زندگی بنانے پر دے پر تو قدرت رکھتا ہے دنیا کی ساری مخلوقات اللہ کا لشکر ہے بس دین دے دے جب تک پھر پتا چلتا یہ سارا لشکر تمہاری ہماری خدمت پہ لگا ہوا ہے بادل جو ہے یہ ہمارا سبقہ اور بشتی ہے پانی برساتا رہتا ہے سورج جو ہے یہ ہمارا اس کے ذمے روشنی دینا ہے وہ ہمارا باورچی ہے ہماری کھیتیاں پکاتا ہے یہ سارے ہمارے خدمت گزار ہیں بغیر پیسے ہمیں پیسہ ویسا نہیں دینا پڑتا جتنی چاند اور سورج اور تارے روشنی پہنچاتے جتنے کام کرتے ہیں اگر اس کا بل چڑھایا جائے تو ساری دنیا کے خزانے بھی ناکافی ہو جاتے لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے خدمت میں لگا دیا اور ساری دنیا کو پیدا کیا انسان کے لیے اور انسان کو کہا انسان کیوں جو ہے میرے خزانوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے پیدا ہوا سورج کو اتنی روشنی دیتا ہے لیکن اے انسان کیوں میرے خزانے سے زیادہ روشنی لے سکتا ہے اگر میری بات تو مانگے چھوٹے میں چھوڑی جنت میں ستر بہتر ہوریں ملیں گی اور ایک ہور اتنی چمکدار ہوگی کہ اس کی انگلی کا ایک پوروا زمین آسمان کے بیچ میں لٹکایا جائے تو چاند اور سورج کا دکھائی دینا بند ہو جائے تو ایک پوروے میں جب اتنا دور ہوگا تو پوری ہور میں کتنا دور ہوگا تو ستر جوڑوں میں اس میں ستر جوڑے ہوں گے اس میں کتنا نور ہوگا تو ستر ہوروں میں کتنا دور ہوگا تو, ہو تو الفاظ رائگی جب سامنے بیٹھی ہوں گی تو کتنی چمک ہو رہی ہوں دنیا میں تو ہم برداشت بھی نہیں کر سکتے آنکھیں پھٹ جائیں آدمی مر جائے بینڈنگ تک تو دیکھ نہیں سکتا ان کو کیا دیکھے گا لیکن واہ اللہ تعالیٰ اتنی طاقت دے دے گا اتنی روشنی تیرے اندر لینے کی طاقت ہے خدا کے خزانے سے جو سوئ بھی نہیں لے سکتا خوشبو اتنی لے سکتا ہے انسان کہ جو مشکل نمبر بھی نہیں لے سکتا مشکل نمبر نے جو خدا کے خزانے خوشبو جی ہے وہ ختم ہونے والی ہے وہ چوڑی ہے اے انسان تو اگر میری بات کو مانے گا اندازہ کی بات کو مانے گا تو تجھے تو اتنی خوشبو ملے گی کہ جنت ایک ہور آسمان سے زمین کی طرف جانتے ہو تو پوری دنیا میں خوشبو پھیل جائے آسمان سے زمین تک کا فاصلہ پانچ سو برس کا اتنی خوشبو جب ایک گھور میں آ رہی تو ستر گورے اس جنتی یہ قریب جو ہلکا لگا کے بیٹھیں گی تو اس میں سے خوشبوؤں کے کتنے بکارے آ رہے ہوں گے جب دنیا میں جس کی خوشبو کو برداشت نہیں کر سکتے نا پڑ جائے اور مر جائے دیر بار لباقت دے گا وہ دوسری جگہ ہے. تو ایک انسان خدا کے انسان کو پیدا کیا خدا کے خزانوں سے فائدہ اٹھانے کے خدا کی ذات کی جو خزانے ہیں وہ بے حساب ہیں خزانے دو قسم پر ہیں اور طاقت بھی دو قسم پر ہے یاد رہنا میری بات دو ایک چیزیں ہیں دنیا میں کیپیٹل اور پاور پوری دنیا میں یہ کیپیٹل اور پاور فارسی زبان میں زر اور زور دو چیزیں ہیں زر اور زور کیپیٹل اور پاور یہ دو چیزیں ہوتی ہیں یعنی جس کو دوسرے لفظوں میں کہو تو خزانہ اور طاقت تو خدا نے خزانے دو طرح کے بتائے ایک خزانہ تو وہ ہے جس پر مخلوق کا نام آ چکا اور ایک خزانہ وہ ہے جو خالق کی ذات میں اللہ کی ذات میں جس پر مخلوق کا نام آ چکا وہ خزانہ محدود ہے تھوڑا سا ہے اور جو انداز کی ذات میں ہے خزانہ وہ لام حدود حساب ایسی ہی طاقت ایک وہ طاقت ہے جس کے اوپر محلوق کا نام ڈال چکا بنی ہوئی تو وہ طاقت بہت تھوڑی ہے جس پر محلوب کا نام آ گیا اور ایک وہ طاقت ہے جو خدا کی ذات میں <تصفح> وہ ہے لام حدود میں حساب دو والے میرا خزانہ ایک تو مخلوم بہت تھوڑا ایک اللہ ذات پہ بہت زیادہ اور پوری دنیا میں جتنے خزانے ہیں مخلوم ہیں پوری دنیا میں جو دکھائی دے رہا وہ کہاں سے آ رہا خدائی زاد کے خزانے سے آ خدا کی ذات کے خزانے میں کتنا ہے خدا کی ذات کے خزانے میں لا محدود میں, میں حساب ہے برتن اللہ نے دو بنائے خزانے سے ڈالنے کے ایک دنیا ایک آشرت یہ دو برتن ہیں دنیا چھوٹا برتن آشرت بڑا برتن آتا ہے دونوں جگہ خدا کے خزانے سے دنیا میں تھوڑا تھوڑا آئے گا آخرت میں زیادہ سے زیادہ آئے گا پھر خزانے دو قسم کے ایک وہ ہزانہ جس میں تکلیفیں مری ہیں ایک وہ ہزانہ جس میں راحتیں مری ہیں تو دنیا کے اندر راحتیں بھی تھوڑی آتی ہے تکلیفیں بھی تھوڑی آتی ہیں آتی ہے خدا حضا کے خسانے سے آخرت بڑا برتن ہے جانور میں تکلیفیں زیادہ زیادہ آتی ہیں جنت میں راحتیں زیادہ زیادہ آتی ہیں کیونکہ وہ بڑا برتن ہے آخرت بڑا برتن ہے دنیا چھوٹا برتن میں <coughs> اس کے اندر دودھ کہاں سے آیا خدا کے خسانے سے گھاس کھائی ہری ہری پیٹ میں جا کر گوبر بنا پیلا پیلا خون بنا لال لال دودھ بنا سفید سفید گوبر کے خون کے بیچ میں سے دودھ سفید نکلا اور خون گوبر کا کوئی نشان اس لبنن نہیں فرس لبن سن وہ دودھ کہاں سے آیا خدا کے خزانے سے آیا رات میں چاٹ کر پتہ نہیں چلے گا کب آ کے کون ڈال گیا تو اندر ہی اندر اللہ تعالی ایسی ترتیب کریکشن قائم کر کے خزانے سے وہ جاتا رہتا ہے اللہ کے خزانے سے درخت پر جو آم لگا کہاں سے آیا خدا کے خزانے سے آیا کیونکہ زمین کو چیرو تو کہیں آم نہیں بارش کے قطروں میں آم نہیں سورج کی گنوں میں آم نہیں ہوا کی لہروں میں آم نہیں زمین کو چیرو تو آم نہیں پھر یہ درخت آم کہاں سے آیا خدا کے خزانے سے آیا تربوز کہاں سے آیا خدا کے خزانے سے آیا ایک بیج تربوز کا آپ زمین میں ڈالا تو اللہ تعالی نے چار مہینے میں دس تربوز پیدا کر دیے چار مہینہ لگتا ہے اس میں آم میں تو سات سال لگتے ہیں آپ لوگ تو کھاتے ہو آپ لوگ جا کے کرتے کیسے بنتا ہے تربیت کیسے بنتا ہے آپ آپ لوگ کے ہاتھ میں پانی پکائی آ جاتی ہے اللہ کے فضو گرم سے انگلینڈ میں چیزیں بہت کم بنتی ساری باہر سے آتی کشان کرو میرا تیوہار عوام انوسار یہاں پانچ چیزیں بھلی بڑی چیزیں کھاؤ اور کام بھی اچھے ہو دین کے کام بھی کرو صاحبان میں پکے چاپ کر دین کا کام کیا بھئی تم مرغے کھا کر دین کا کام دو ہم کام ادا کرتے دو باقی دین کا کام کرو میں کہتا ہوں بات ہی اللہ خزانہ سمجھانا چاہتا ہوں بات ہی. اللہ کے سمجھ میں آ جا ایک بیج ہے تربوز کا اس میں کتنے تربوز ہیں لا لامحدود ترموز ہے بے حساب تربوز ہے لیکن اللہ جو ہے وہ دھیمے دھیمے دیتے ہیں ایک بیج پر چار مہینے میں دس تربوز دیے ہر تربوز میں پھر بیسوں بیچ ہر تربوز میں بیسوں بیچ پھر ہر بیج میں دسوں ترموز اگر وہ سارے بیج گود ہو تو اللہ تعالیٰ ہر بیج پر دس دس تربوز دے دیں گے وہ یہ نہیں کہیں گے کہ میرا خطانہ ختم ہو گیا کہاں سے تربوز دونے آئے گی لیکن وہ تو ہم لینے والوں کی کس ہے کہ سارے بیجوں کو نہیں بہت اور وہ اللہ جو چار مہینے میں تربوز ایک بیج سے وہ اچانک بھی تو دے سکتا مت ہے اور وہ جو ہر تربوز میں بیچی اور بیج ہیں تو وہ ہدا ہر بیچ کے اندر سدسیہ تربوز نکال دے ہر تربوز میں بیشی بھی, بھی نکال دے ایک دم سے نکال دے جو آج ہمارے زمانے سے دھیمے دھیمے نکال رہا ہے خدا وہ ایک دم سے نکال دے خاطر ہے تو زمین آسمان کا حالات تربوزوں سے بھرا ہوا ہوگا ہائی جہاز جان وہی رکے نہیں لے روکی ہوئی اور یہ بھی تربوز بھرے ہوگی میرا دم گھٹ رہا ہوگا تمہارا بھی گھٹ رہا ہوگا نہ میں تمہیں دے نہ تم مجھے دےو کان پر بھی تربوز سارا نظام حل میں بڑھ جائے اور پھر زمین آسمان کے بیچ جو تربوزوں سے برا بھرا تو ان میں سے بھی ہر تربوز میں بیسوں بیچ اور ہر بیچ میں دسیوں تربوز اس کے رہنے کی جگہ بھی نہیں بھی آ رہی کہ واقعی ایک وش میں اتنے ترمی بھرے ہیں خدا نے لیکن اللہ تعالیٰ اپنے خطانے کو ایک دم سے انڈیل نہیں دیتا ایک دم سے انڈیل لے تو ان سارے پریشان ہو جاؤ خدا کے خطانے میں دودھ اتنا ہے کہ اگر ایک دم جو انڈیل دے تو زمین آپ کر خلا دودھ سے بن جائے سارے ڈبکیاں مار مار کے ختم ہو جائے لیکن وہ دھیمے دھیمے دیتا ہے بھینس کے راستے سے گائے کے راستے سے بکری کے راستے سے اور تربوز والا معاملہ نہیں اللہ دھیرے دھیرے رکھا ہے وہ تربوز جو مانا تو اس کے اندر کا جو گوڈا ہے وہ تو کھایا انسان نے اور جو چھلکا ہے وہ کھایا بھینس نے اور جو بیج ہے وہ کھایا مرغی نے بھینس نے چھلکا کھا کر دیا دودھ وہ گیا انسان اور مرغی نے اس کے بیچ کھا کر دیا انڈا تو کھا دیا انسان اور اس تربوز کا گردا دکھا دیا انسانی کو سارا چمبن وسار کر رہے خدا میں تو اللہ کا تعارف کرا رہا ہوں اللہ کو بہچانا ہر چیز کو بہچانا سوائے خدا کی <laughs> ہر چیز کو جانا سوائے اللہ کی اور جس نے اللہ کو نہیں جانا زندگی بے کار گئی یہ تو میں نے خدا کے خزانہ بتایا اسی طرح خدا کے خزانے میں مرد اور عورت ایک مرتبہ جو ملتے ہیں اس کے اندر جتنی منی دونوں طرف سے نکلتی ہے اس کے اندر جتنے جراثیم بچہ پیدا ہونے کی جن میں استعداد ہے اگر ان سب کے بچے پیدا ہو جائیں تو ایک منٹ ایک مرتبہ کی سہمت میں آدھی دنیا بھر جائے کتنے بچے پیدا ہو سکتے ہیں یہ ڈاکٹروں سے پوچھ لینا یہ ڈاکٹروں سے پوچھ لینا سانپ کی مادہ ایک مرتبہ جتنے انڈے دیتی ہے ہر انڈے کے اگر سانپ بن جائے تو سارے شہر گاؤں اور جنگل से سے بھر جا لیکن اللہ تعالیٰ کا انتظام ہے کہ وہ سارے جراثیم سارے جرم اس کو اللہ انسان نہیں بننے دیتے اور اس کو سانپ بھی نہیں بننے دیتے جتنے برف کنٹرول کی ضرورت ہے اتنا تو اللہ خود ہی کر لیتا جتنا برف کنٹرول ضروری ہے اتنا اللہ خزی کر لیتے ایک دم سے نہیں ڈالتے پھلوں کو ایک دم سے نہیں ڈالتے سانپوں کو ایک دم دینی پیدا کرتے مطلب ہم تو سارے پریشان ہو جاتے تو یہ کبھی مت سمجھنا کہ جتنا اس دنیا میں ہمیں دکھائی دے رہا ہے اتنا ہی خدا کے नहीं میں ہے نہیں جتنا ہمیں دکھائی دے رہا ہے وہ تو ہے ذرا بچر کا پر بھی نہیں خدانے کے مقابلے میں جو اللہ کی ساتھ میں یہاں تو اللہ تھوڑا دوڑا دے رہا ہوں اللہ خزائن سلو اللہ بدر معلوم ہر چیز کے اللہ کے لئے ہمارے پاس ہزارے ہیں لیکن ہم ایک ادارے معین کے ساتھ گزارتے دیں دنیا کے اندر تھوڑا دھوڑا, دھوڑا کے اندر زیادہ زیادہ جائن کے اندر خدا کے ہرانے سے تکلیفیں آئیں گی بہت زیادہ آ گئی دنیا کی تکلیفیں بہت تھوڑی وہاں جو سات فون کے برابر بچوں کے برابر ہوں گے ایک مرتبہ کاٹیں تو چالیس سال تک تکلیف باقی رہے گی اللہ حباز فرما وہاں سانپوں کا زہر بھی زیادہ آگ کا جلانا بھی زیادہ فہرستوں بھی کٹائی بھی زیادہ ہر چیز زیادہ مقدار میں ہو اس کی مقدار بھی زیادہ قسم بھی بڑی اور, اور ہمیشہ باقی رہنے والی اللہ حفاظت دربار ایسی جنت کے اندر کی نعمتوں کی مقدار بھی زیادہ اور قسم بھی اعلی ہائی کوالٹی اور ہمیشہ باقی رہنے والی کم سے کم درجے کے جنتی کو جو جنت ملے گی پوری دنیا سے دس گنا بڑی جنت ہوگی بیویاں جو ملیں گی چھوٹے میں چھوٹے جنتی کو ستر بہتر خدمت بازار جو ملیں گے اسی ہزار دودھ کی نہریں پانی کی نہریں شہد کی نہریں پاکیزہ شراب کی نہریں سونے جاندیلی اینٹوں کے مکانات جنت کی زمین کی مٹی سعفران کی پتھر کنکر ہیرے جواہرات کے جو نعمت ملے گی کبھی حلم نہیں ہوگی جوانی بھی کبھی حلم نہیں ہوگی کپڑے جو ملے کبھی میلے نہیں ہوں گے موت کبھی آئے گی نہیں اس کو جمال باہ و بہار خدا کے خدانے سے بڑھتا چلا جائے گا ہر جمعے جی دن اللہ کی زیارت ہوگی تو حروں کا حسن و جمال بڑھے گا باغات کا باغ و بہار بڑھے گا پچاس <laughs> کروڑ سال تک بڑھتا رہا اس کے بعد ہزار کروڑ سال تک بڑھتا رہا ختم ہونے کا نام ہونی کیوں یہ ہزارے ہدا بندی سے کنیکشن ہے اور ہزارے ہدا بندی میں اللہ میں قدر میں حصہ نہیں بات جاندھ کے اندر خزانے خدا بندی سے نامحدود حساب تکلیم ہے زندہ ہو میں عضابت بوقل اذاب تکلیف اور تکلیف بڑھتی چلی جائے گی لیکن اس کی تیاری کا میدان جو ہے وہ دنیا ہے محنت کا میدان ہے یہ دنیا اگر اس کے اندر انسان نے اعمال پر دین پر ایمان پر محنت کی خدا یہ نئے متو کہ حضانی سے کنیکشن ہو جائے گا اور اگر انسان نے بے دینی پر بد آماری پر بے ایمانی پر محنت کی تو دنیا کی چیزیں تو بہت مل گئی وقتی طور پر تو مزہ آ گیا انسان سمجھا سب کچھ مل گیا میرے کو لیکن یہ جو ملا یہ چلنے والا ملا یہ جو ملا بہت تھوڑا ملا یہ جو ملایا, کی ملا یہ لو کوالٹی ملا ہائی کوالٹی سے محروم رہ گیا اور اس کے بننے میں یہ ہوگا ہمیشہ ہمیش کی تکلیف جہنم کی آئے گی جو مر گئے انہیں تو معلوم ہو ہیں وہ تو بہت شور مچا رہے جو مر گئے تو بہت شور مچا رہے وہ گئے اللہ واپس کرتے بڑے بڑے سانپ ہم کو کاٹ رہے ہنج کے ہم کو مار رہے ہیں آج ہم کو جلا رہی اندھیرا ہم کو زدارا اور خبر ہم کو بھینچ رہی اور کوئی ہمارا سہارا نہیں اے اللہ تو ہم کو دنیا کے اندر واپس کر دی مان لیا ہے ذات پر دل شاہ پر تو ہی بڑا ہے وہ جو, جو جا اللہ نے کہا جاتا ہے اللہ حق پر اللہ بڑا مان لیا اللہ تھی بڑا ہے اللہ لا اللہ سوائے میرے پہ معبو تیری بات تیری ماننی چاہیے کہ اشد اللہ محمد رسول اللہ حضرت محمد صلیم اللہ کے سچے رسول جو خبریں ان کی بالکل صحیح ہیں جنت اور جہنت کی خبر بھی بالکل صحیح ہے میرے اللہ اور اداب قبر کی جو خبر بھی بالکل صحیح ہے فرشتوں کی خبر بھی بالکل صحیح ہے فرشتوں سے اپنی آنکھوں سے اللہ میاں بالکل سمجھ میں آ اب ہمیں بیک کر دے ہمیں ریورش کر دیں ہم جو انٹرویو میں آ گئے ہم بندے کے اندر آ گئے. ہم رانگ سائڈ آ گئے ببدو والے راستے پر آ گئے بالین والے راستے پر آ گئے نم پہلے والا راستہ جوڑ لیا زیرا دستقل مین لائن یہ ہم نے چھوڑ دی مین لائن ہم سے چھوڑ لیا اللہ نے واپس کرے مین لائن پر اب ہم آئیں گے شور مچا رہے وہ ہمیں سنائی تھوڑی دیر جو شور مچرا ہمیں دکھائی تھوڑی دیر ہاں اللہ کے نبی نے دیکھ لیا قبر کے اندر جو اداب ہونے والا ہے وہ اللہ کے نبی نے دیکھ لیا حضور اکرم صلی نے دیکھا مدینہ منورہ کے قبرستان میں تہذیب لے گئے آپ نے فرمایا ان دو قبروں پر خدا کا اداب ہو رہا ہے ایک کو تو جو کرنے کی وجہ سے اور دوسرے کو ایک کو کومت کرنے کی وجہ سے اور دوسرے کو پیشاب میں احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے ان دو پر خدا کا اداب ہو رہا پھر آپ نے دونوں میں لگا دیکھا کام آزاد ہلکا ہو گیا سارے صحابہ پار کے ان میں سے کسی کو دکھائی نہیں دیتا اللہ کے نگی میں دکھائی دے رہا اور اللہ کے نگی میں سنائی دے رہا اور یوں فرمایا کہ اگر میں اللہ سے دعا کر دوں تو تم کو بھی عذاب دکھائی نہیں دے سنائی دے لیکن تمہارے اندر قوتیں برداشت نہیں اسے اگر دیکھ لوگے تو تم اپنی بیویوں سے سہمت نہیں کر سکو گے اور چیخے مار کر جنگل کے اندر چلے جاؤ گے دنیا کا سارا نظام درم برم ہو جائے گا اس لیے مرنے کے بعد جو اداب آنے والا ہے جو رحمت آنے والی ہے وہ اس دنیا کے اندر دکھائی نہیں دیتی مطلب میں دعا کر کے تمہیں دکھلوا سکتا تھی یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے اسے چھپا دیا جنت کی ایک ہوں اگر میرے داہنے پر کھڑی ہو جائے اور کا ایک اگر میرے باہر طرف کھڑا ہو جائے تقریب کی ضرورت نہیں بڑے سارے کے سارے سانس کی پیدل جماعت کے نام اللہ نے ایسا کیا نہیں کہ جنت کی ہوتی کے دیکھنے کی اشتعد میں طاقت اس دنیا میں ہمارے اندر نہیں جہنم کے سانپ کو دیکھنے کی طاقت نہیں جہنم کے کا ایک مرتبہ زمین پر پھلکار مارتے کیا مطلب کو اگنا بند ہو جاتا ہے جنت کی ہول میں اتنی چمک اور اتنی خوشبو ہوگی کیا آدمی اس چمک کو دیکھ کر مر جائے تو دنیا کے جس نام کو رکھنا ہے اس لیے اسے چھپا نہیں رکھنا ہے تو میں نے عرض کیا کہ ایک خزانہ تو وہ ہے جس کے اوپر نام مخلوق کا آ چکا ایک خزانہ وہ ہے جو اللہ کی ذات میں ہو ایک طاقت وہ ہے جس پر نام مخلوق کا آ چکا ایک طاقت وہ ہے جو اللہ کی ذات میں ہے مخلوق والی طاقت اور مخلوق والا خزانہ یہ بہت مختصر تھوڑا سا اور اللہ کی ذات میں جو طاقت اور اللہ کی ذات کا جو خزانہ ہے وہ لامحدود انسان کو دنیا میں بھیجا تاکہ اللہ کے نعمتوں کے خزانے سے انسان کا کنیکشن ہو اور اللہ کی طاقت اور قدرت انسان کے موافق ہوں اس کے لیے اللہ تعالی نے زندگی بسر کرنے کا طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتایا سارے نبیوں کو جو محنت دی وہ ہوئی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی سارے نبیوں نے دین کی محنت کی دی کیونکہ دین زندہ ہوگا محنت سے اور دین اگر ہوا تو خدا کے خزانے سے بھی کنیکشن ہو جائے گا خدا کی طاقت سے بھی کنیکشن ہو جائے گا بس خدا کی طاقت سے اگر کنکشن ہو گیا تو پھر دنیا کی ساری طاقتیں جو ہیں یہ مکڑی کے جالے جیسی اور خدا کے خزانے سے اگر کنکشن ہو گیا تو دنیا کے سارے خزانے ایسے جیسے مچھر کا بل اس لیے صاحبہ کرام اقمام اللہ تعالی علیہ جہاد جہاد میں جو جاتے تھے تو وہ اسی بات کی دعوت کو لے کر جاتے تھے کہ لوگوں کا کنکشن خدا کے نعمتوں کے خزانے سے ہو جائے اور خدا کی طاقت سے ہو جائے تاکہ یہ انسان دنیا اور آخروں میں چمک جائے وہ بغیر دین اسلام میں ہو نہیں سکتا تو وہ اس کی دعوت کو لے کر صاحب کے نام ودوان اللہ تعالیٰ ممبئی جاتے تھے صحابہ کا منشا نہ ملک کا لینا تھا نہ مال کا لینا تھا صحابہ کے جو سفر تھے ملک مال کے لیے نہیں کیونکہ صحابہ کے نظر تو سارے ملکوں کی طاقت خدا کی قدرت کے مقابلے میں مکڑی کے جالے کے برابر ہے اور صحابہ کی ملتی نظر ساری دنیا کے خزانے خدا کی ذات کے خزانوں کے مقابلے میں مچھر کے پر کے برابر ہے تو صحابہ کا تو کہنا ہے تھا کہ کیا مکڑی کے جالہ لینا اور کیا مچھر کا پر لینا ہم اس کے لیے لیا ہے بلکہ ہم تو تمہارا کرکشن خدا کے خزانے سے کرانے کے لیے آئے اور ہم تو خدا کی طاقت کو تمہارے موافق بنانے کے لیے آئے ہم تو اس لیے آئے اور ہر نبی کو طریقہ لے کر آیا کیونکہ دین جو ہے اس پہ زندہ ہونے پر دنیا تاخر کے نعمتوں کے دروازے کھلیں گے اگر دین زندہ ہو گیا تو دنیا میں امن و امان ہوگا دنیا کے اندر بھی برکتیں ہوں گی راحتیں ہوں گی رحمتیں ہوں گی دین کا فائدہ صرف آخرت میں نہیں ہے یہ بھی بتا دوں دین کا فائدہ دنیا میں بھی ہے آخرت کا فائدہ تو میں بچا چکا قبر کے اندر سوال کا جواب آسان ہوگا قبر میں جنت کی کھڑکی ہوگے گی جنت کے بچھونے بچھائے جائیں گے حشر کے میدان بہت آسانی سے گزر جائے گا اور جنت میں ہمیشہ مزہ اڑائے گا آدمی جہنم سے مچ جائے گا یہ دین کا تو مرنے کے بعد کا فائدہ ہے میں کہتا ہوں دین کا فائدہ دنیا کے اندر بھی ہے اگر دینداری آ گئی تو ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ دلوں میں چین اور شدھ ہوگا دیندار آدمی کے دل میں چین ہوتا ہے یہ ہو یاد رکھنا قرآن کا وعدہ ہے من میرا سارے ہماری ہوگی چاہے کچے مکان میں ہو چاہے بگے مکان میں ہو چاہے مالدار ہو چاہے غریب ہو چاہے کالا ہو چاہے بورا ہو اگر دیندار ہے تو دل میں اس کا چین ہوگا ایک فائدہ تو تندیا گئی اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا دیندار کی محبوبیت دوسروں کے دلوں میں ہوگی دوسرے انسانوں کے دلوں میں دیندار کی محبت ہوتی آمنو و سو راتی شہج الحمان بدا تیسرا فائدہ دین کا دنیا میں جو ہوگا وہ یہ کہ چیزوں میں برکت اور وقت میں برکت تھوڑے وقت میں کام زیادہ تھوڑی چیزوں میں کام زیادہ بنے گا بولو انا آمن بتتا ہوں لپتانا نہیں برکاتی رسما ایون اور خدا کا وعدہ برکت کا اور چوتھا فائدہ دیندار کا یہ ہے کہ اس کے کام دعاؤں سے بنیں گے اس کے کام جو ہیں وہ دعاؤں سے بنیں گے جہاں جو حاجت پیش آئی اللہ سے دعا مانگیے کام بن گیا بالکل سالی امیلی بتا بتا دری فری بوری مری امی دوری لالی <تصفح> تم کہو گے مریض میری دعائیں ہماری کام بندی دعا جو ہے عام طور سے لوگوں کا سہن کیا ہے تجارت کرنا لین دین پیسہ دو چیزیں لو تجارت کھیتی کرنا لین دین دس من زمین کے دانت میں سو من مزدوری کرنا لین دین مزدوری دو پیسے لو دعا کے مانا لوگوں نے سمجھے لین لین میں کہتا ہوں دعا بھی لین دین ہے دعا کے بارے میں لوگ کیا سمجھے لین لین میں کہتا ہوں دعا جو ہے وہ بھی لین دین ہے اللہ تعالیٰ فرما دے عیا کا نام بدھو اور نستا ادا تیری ہی مانتے ہیں اور تجھی سے مانگتے ہیں تو پہلے اللہ کی ماننا پھر اللہ سے مانگنا ہے اس کی مان کر مانگ اس کی مان پھر مان تو خدا کے دربار کی عبادت کو پیش کر اور خدا سے مدد لے اور سب نماز تو پڑھتے ہیں جی ہاں آپ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ایسی نماز پڑھ جو آسمان پر جائے اگر سودی کاروبار کر رہا ہے حرام کی کمائیاں ہیں چیری حرام کے کپڑے اور حرام کا کھانا تیرا تو چینی نماز تو اوپر جاتی نہیں नमाज ऐसी पढ़ के जो आसमान ऊपर जाए वहां पहुंचे तो फिर वहां ने मदद दीची आएगी आसमान तक पहुंचे तो मदद दीची आएगी जमीन तक पर इबादत मेरी जमीन पर रही तो मदद आसमान पर रहेगी मदद आसमान पर रहेगी है मां तैयार है लेकिन पहले यहां से इबादत ऊपर जाए तो ऊपर से नीचे تو اس لیے دعا جو ہے وہ بھی لین دین ہے خدا کی بات کو ماننا خدا کی عبادت کرنا اعمال کو خدا کے دربار پہ پیش کرنا تمہیں اللہ تعالی کی مدد آسمان نبی لگا جاتے سارے نبیوں نے کیا ایسا حضرت ربیع استنی حضور اکرم صدم کے خادم خاص تھے ایک مرتبہ کہا کہ ربیع مانگ کیا مانگتا اربیا نے کا سوچ کے مانگو میں لوگ سمجھے کو زمین جاگیر مانگے گا بےچارا غریب آدمی بیچارا مانگ مانگ کے انگلینڈ کا آدمی کیا مانگے گا میرے کو نیشنلٹی مل جائے یہاں اور کیا مان سکتا برطانیہ کا پاسپورٹ مل جائے اللہ اللہ یہ برباد ہے ہماری اس کے آگے بےچارہ کیا مانگا برطانیہ کا پاسپورٹ مل گیا دو بھائی یہ کس طرح میرے کو دکان چلانے کا لائسنس مل جائے گی دعا مانگو اگر وہ کام بن گیا تو اس نے کا تینتیس پرسینٹ جو ٹیکس دینا پڑتا ہے وہ دینا پڑے اسی دعا مانگو اسی جھیڑوں نے مچھر کے پر بھی جاؤں ہوں جانتا ہی کس کے علاوہ بے چارا کچھ جانتا ہی جیڑ بہت ہی سنگ خادی میں خاص انہوں نے سوچ کر یہ مانگا کہ حضرت جنت کے اندر اللہ میرے کو آپ کا ساتھی بنا دے یہ دعا کریں حنت میں بڑھ گئے تو حضور نے ایک دم سے دعا نہیں کی بلکہ یوں فرمایا آئنی بے کسرت سجود میری مدد کرو نمازوں کی کثرت کے ساتھ تم بھی ذرا نمازیں ہم جم کر بنا کرو میں دعا کروں تاکہ اللہ تعالی جنت میں تم کو میرا ساتھی بنا دے تو ایک دم سے دعا نہیں مانگو دعا جو ہے وہ لین لین لین دین فلیو مینو بھی میرے پر احتماد کرو میری بات کو مانو میں تمہاری دعا قبول کروں گا اب بات کو ماننے کو تیار نہیں کپڑے دیکھو تو اللہ کے دشمنوں کے گے جیسے کھانا دیکھو تو اللہ کے دشمنوں کے گے جیسا بیوی بی بی بچوں کا معاشرہ دیکھو تو اللہ کے دشمنوں کے گے جیسا اور مانگ اللہ نہیں ہے تو مدد اتار دے دعا کیا ہے اللہ کی مدد کا اتروانا اب نیچے فضا تو میں نے یہ کے اتار میں دعا مانگ رہا مدد کی تو حضرت کی فضا میں مدد کیسے اترے اس کے لیے مدد کی فضا بنا مدد کی فضا بنے گی تو طاقت کا کام کرے گا لوگوں میں دینداری آئے گی تو مدد کی فضا بنے گی وہ تو ہے نہیں اس لیے بھائی دعا جو ہے وہ لین لین نہیں ہے بلکہ لین دین ہے <laughs> بات مانو اللہ کی اور اللہ سے مانگو اے مری صاحب رہنے دونوں اللہ تو گنہ گاروں بھی، اللہ نے تو شیطان تک کی دعا قبول کر دی مری ساتھ تو ایسی باتیں کرتے ہو ہم شیطان سے تو اچھی ہی ہیں اللہ نے تو شیطان کی تو قبول کر دی اس نے زندگی نکری مانگی اللہ نے دے دی دیکھ لو میری بات وہ شیطان کی دعا کا قبول ہونا اس کے لیے ببال بنا اس دن جو چاہا وہ ہو گیا جن ببال بنا کیونکہ جس دن غلطی کی تھی اسی دن مرتا تو بس خوشی کی سزا ملتی اب قیامت تک کی لمبی عمر ملی اب جتنوں کو یہ بہکائے گا ان سب کو جتنی سزا ہوگی اتنی سزا اکیلے شیطان کو ہوگی یہ دعا اسرے مبال جان میں کیونکہ اللہ کے ہاں سزا جو ہے اس کی ڈگری ہے اور اللہ کے یہاں نعمت ہے اس کی بھی ڈگریاں ہیں دنیا میں پوری پورا بدلا کوئی نہیں دے سکتا پوری سزا نہیں دے سکتا ایک آدمی نے ایک آدمی کو مارا اور دوسرے آدمی نے بومب ڈال کر پچاس لاکھ کو مارا اب دونوں کا مقدمہ پیش ہوا دونوں کو پھانسی گئی سزا ہو گئی ایک کو مارنے والے کو بھی پھانسی ہے پچاس لاکھ کے مارنے والے کو بھی پھانسی پوری نہ ہوگی برابر برابر ہوگی قیامت کے دن جو سزا ہوگی ایک کو مارنے والے کو جتنی سزا ہوگی پچاس لاکھ کو جس نے مارا اس کو پچاس لاکھ گنا زیادہ سزا ہوگی یا بدلا بھی برا نہیں ہو سکتا ایک آدمی کارنامہ کیا پچاس کروڑ روپیہ انعام ملا دوسرے کے کار نامے پر 50 ہزار انعام ملا یہ دونوں دو ہوٹل میں بیٹھے تو دو, دو دو پیاری چائے کے علاوہ نہیں پی سکتے یہ نہیں کہ 50 کروڑ سا میرے کو انعام ملا تو میں میں پندرہ سو چائے کی پیاریاں پی جاؤں گا سا پچاس کروڑ کا انعام ملا یہ پندرہ سو پیاری نہیں پی سکتا اتنی پی ہے پچاس کروڑ کا انعام ملا بنگلہ بہت شاندار بنا دیا لاکھوں کا جس کو پچاس ہزار کا انعام ملا اس کو بنگلہ چھوٹا بنایا یہ کچا بگان بنایا لیکن دونوں کے دونوں جب لیٹیں گے تو تین بائی سات فٹ کی جگہ میں بیٹھیں گے یہ نہیں کہ صاحب پچاس کروڑ کا انعام ملا اور بنگلہ میرا بہت بڑا, بڑا لہٰذا لڑکتا رہے سب میں بگلے والا ہوں بہت بڑا بنگلہ ہے بہت لڑکتا ہے لڑکت نیند بھی بری نہیں ہو رہی دنیا میں تو بدلا کسی کو برا مل نہیں سکتا مجھے آخرت یہاں یہ اللہ برا بدلا دے اور اللہ پوری سلحا دے گا تو شیتان کو تو سارے انسانوں کے برابر سزا ہوگی تو اگر شیطان جیسی دعا قبول کروانی ہے تو نافرمانیوں کے ساتھ دعا مانگتے رہو جو مانگو ہو سکتا ہے کبھی اپنا دے بھی دے دے اس کے دینے کے بعد نا بڑھتی چلی گئیں تو وہ سزا شیتان کی طرح ہوتی رہی اور فرما بردار کر پھر دعا مانگی بعض مرتبہ جو مانگا وہ نہیں دیا اللہ نے مسلحت یہی تھی کہ یہ بگڑ جائے گا <laughs> اللہ نے آنے والی بلا کو دور کر دیا یا اخرت ملک کا بدلا دے دیا اس لیے دعا جو ہے وہ نین نین ہے لین لین نہیں یاد رکھنا چار چیزیں بتائی میں نے دنیا کے اندر دین کا فائدہ لیا. ایک تو دلوں میں چین جن لوگوں میں دین نہیں ان کے دل میں چین نہیں آیا ہمارے پاس ایک جماعت کام کر کے مغربی ملکوں سے اس جماعت نے کہا کہ فلاں شہر کے اندر نیم کی گوڑیاں زیادہ بکتی ہیں میں نے کہا ان کے بعد بستر نہیں کیا انہیں بستر بہت شاندار <coughs> نیم کی گوڑی بھی بکتی ہیں ان کا اس لیے کہ رات کو جب سوتے ہیں نرم بستر پر تو وہی جو پریشانیاں اور خیالات نیند نہیں آتی چار پانچ گھنٹے تک نیند سے کہتے آ جا نیند نہیں آتی آہ گوڑی کھا کے بے ہوش ہو جاتا اس کا نام نیند رکھتا ہے وہ اور صبح سورج نکلنے کے چار گھنٹے کے بعد جھاگتا ہے جب جبکہ شیطان بھی اس کے کان میں شرتا یہ حال ہے وہاں کا تو میں نے کہا کہ ہے تو فرسٹ کلاس میں مغربی مورک والے جن دیر میں فرسٹ کلاس تھرڈ کلاس ہوتا ہے نا تو مغربی ملک والے ہیں تو فرسٹ کلاس میں لیکن فرسٹ کلاس میں اگر کوئی آدمی بغیر ٹکٹ کا بیٹھ جائے تو ہے تو راحت کا سامان سارا لیکن ہر تو ٹی کا فیس ہے پریشان اور ایک آدمی تھرڈ کلاس میں بیٹھ رہا ہے ٹکٹ اس کے پاس تو یہ امن میں ہوگا چاہے بھیڑ لگ رہی لیکن میں اس ٹکٹ ہے تو دنیا ریل کی طرف سے ہے اس میں فرسٹ کلاس بھی ہے اس میں تھرڈ کلاس بھی مغربی ملک والے تو رہتے ہیں فسٹ کلاس میں مشرقی ملکوں والے رہتے ہیں تھرڈ کلاس میں لیکن اس دنیا کا ٹکٹ بھی ہے ریل <laughs> کا ٹکٹ ہوتا ہے نا دنیا کا ٹکٹ خدا کا دین ہے <laughs> جو دین والے وہ ٹکٹ والے جو بغیر دین کے بغیر ٹکٹ کے جیسے بغیر ٹکٹ کا فرسٹ کلاس میں پریشان تو ایسے بغیر نیل والا راحت اور آرام کے نقشوں میں پریشان پانچ گھنٹے تک نیند سے کیا تو آ جا نیند دیا گولی کھا کے سو را ایسا فسٹ کلاس کس کام کا اس وقت اچھا ہمارا تھرڈ کلاس اس وقت اچھا ہمارا تھرڈ کلاس نظام الدین کے اندر جماعتیں تھکی ہاری کام کر کے آتی ہے اور مغرب کی نماز کے بعد سے لے کر جو کارگزاری ہوتی ہے تو وہ جماعت والے بیٹھ کے یوں جھونکیں مارتے حجر نے ہمارے بیان میں جماعت میں آنے والے لوگ یوں جھونکیں ہیں اور پھر یوں کرتے اور پھر آنکھوں کو بولتے ہیں پھر وہ چوکر میں ہو کر بیٹھتے ہیں یعنی انداز لگا بستر نہیں بچھا ہوا چٹائی کے اوپر بیٹھ رہا ہے چٹائی پر بیٹھائیں تھرڈ کلاس میں اور نیم خشامت کرنے میں آن تو کہتے ہیں لائن میں بٹ جاؤں ابھی میں ہوں آپ بتاؤ وہ تھرڈ کلاس اچھا یا وہ فرسٹ کلاس اچھا وہاں پہ میرے دیکھتا تو یہ فسٹ کلاس والی بیان سنتا ہے نیند پوچھیں میں آ جاؤ میں بھر رہی تو کافی متا لینڈ ملا ابھی تو بیان سننا ہے اس کے بعد کتاب سننی ہے اس کے بعد استیجا کرنا پھر وضو کرنا پھر صوفہ لگانا پھر دعائیں پڑھنی ہے سونے کی گراؤں میں مل اور وہ جو گولی کھا کر وہ تو سنج ہی نکلے گی پانچ گھنٹے کے بعد اٹھا اور یہ جو ساری سنتیں ادا کر کے لیتا تو اسے یہ نہیں معلوم کہ سر تکیے تک پر پہلے گیا یا نیند پہلے آئی رات کو میں جب سوتا ہوں تو سنت دعائیں بہت سی یاد کر رکھی ہیں تو میں پڑھتا ہوں اتنی نیند بھئی ہوئی ہوتی ہے بات مرتابہ مجھے یہ نہیں معلوم ہوتا کون سی دعا بڑھتے بڑھتے میں سو گیا دعا نہیں جاتی مار میں کون سی دعا بڑھتے بڑھتے میں سو گیا پھر آج کی خیال کو ہو فلاں دعا تو پڑی فلاں باقی پھر پڑنی شروع کر دی پڑتے بڑھ نیند آ گئی تو نیند خوشامت تمہاری کیا اس لیے میرے محترم دوستو یہ دنیا کی پھیلی ہوئی چیزیں جو ہیں اس سے دھوکے میں مت آنا اصل مل کر چین چیت آسمان سے آتا ہے اور اس کے طریقے بھی آسمان سے آتے ہیں دین اگر دنیا میں زندہ ہوا تو دنیا میں امن و امان ہوگا محبومیت ہوگی کتنا فصلہ ختم ہوگا برکتیں ہوں ایسی برکتیں جس کو دیکھ کر تم حیرت میں بڑھ جاؤ وقت میں بھی برکت چیزوں میں برکت اور اگر دین نہ ہوا تو پھر نربھر کر دیں باپ ایک پیسے ہو جائے گی باوجود نربھر کر دیں یوں تھوڑا در مزہ آ جائے اس کا ہم انکار نہیں کرتے یہ وہ مزہ اللہ کے دین کو مٹا کر دیل. ایسا ہے جس کا کھجری والا کھجا تھا کھجانے میں مزہ لگا دین آگے جا کے کیڑے پڑیں گے بندو آدمی اور اس مزے کو قربان کر کے دوا لگا لیں تو ذرا تکلیف تو ہوگی لیکن آگے جا کے آرام میں رہے گا دین کے لیے تکلیف اٹھائے تو آگے جا کے آرام میں رہے گا ورنہ وقتی طور پر تیرے کو مزہ لے آگے جا کے تو پریشان ہوگا اس لیے میں یہ اد کر رہا تھا کہ دنیا میں اگر دین زندہ ہوا تو دنیا رم نہ ہو مان تو بڑی برکت اس طرح سنو ایک کمیٹی بنی عیسائیوں کے مسلمانوں کی بڑے بڑے لوگ جو گزر گئے ان کی زندگی کا جائزہ لینا کس کی عمر کتنی اس پہ کام کتنے کیے <laughs> ہمارے بزرگوں کی زندگی کے جائزے لیے شادی <laughs> رحمت لال ایک ان کی عمر کتنی ان کے کام کتنے کام ان کے اتنے اتنے سفر گلستان دوستان دو کتابیں لکھی سارے کام جمع کیے عمر بتا دیجیے اتنی عیسائی کہنے لگے کہ اتنی عمر کے اندر اتنے کام ہو نہیں سکتے اتنی عمر میں اتنے کام نہیں ہو سکتے دیکھ لو غلطی ہو رہی ہوگی عمر زیادہ ہوگی یا کام کم ہوں گے انہوں نے کہا بھائی ان کی کتابوں سے سارے کام لکھے ان کے پیدائش ان کی من مرضی کی تاریخ مرزن کا نہیں نہیں دیکھو اتنے وقت میں اتنا کام نہیں ہو سکتا جتنا شہ شادی نے کیا اب اور کرو کیا نہیں اور کیا کروں اتنے وقت نے اتنا کام کیا انہوں نے تو وہ عیسائی یہ کہنے لگے کہ یہ ذرا تم دھیان کر کے دیکھو کہ شادی جو ہے یہ کسی ایک آدمی کا نام ہے یا کسی ایک کمپنی کا نام ہے <تصفح> جو ایک کمپنی ہوگی جس کمپنی نے اتنا گام کیا ہوگا مگر شادی جو ہے وہ کمپنی نہیں ہے وہ ایک آدمی ہے اس نے اتنا کام کیا بولے ہماری سمجھ میں نہیں آتا بولے ہماری سمجھ میں آگے کہ نہ آگے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کر کرنے اگر محنت کرنے کا جو طریقہ دے کر تسیم لے گئے اگر اس طریقے پر یہ مسلمان آ گیا تو اس کے وقت میں بھی برکت ہوگی اس کے مال میں برکت ہوگی اس کی جان میں برکت ہوگی اس کی عمر میں برکت ہوگی اور برکت کے کئی لائنیں ہیں ایک تو چیز تھوڑی کام زیادہ بن جائے ایک تو یہ چیز اللہ بڑھا دے ایک یہ چیز تو ملے نہیں اور اللہ دعا سے کام کر دے برکت یہ کئی لائنیں ایسے برکت والی زندگی ہوگی دنیا میں امن و امان ہوگا آج تو دنیا میں کتنا فساد ہے دین کے کی بنا پر لوگوں کے خون بالکل سستے ہو گئے آج دنیا میں انسان جتنا بھی قیمت ہے کہ کوئی چیز بھی قیمت نہیں کیوں؟ کہ انسان نے پاخانے سے لے کر چاند تک کا ریسرچ کر لیا لیکن اگر انسان نے نظر انداز کیا تو اپنے آپ کو نظر انداز کر دیا اپنا ریسرچ نہیں کرتا میری آنکھ اور چاند زبان ہاتھ اور پیر کا وہ کون سا استعمال ہے اللہ کے کہنے کے مطابق اور حضور اکرم صلی اللہ سزم کے طریقے کے مطابق جس پر میں دنیا اور آخرت میں چمکوں گا یہ ریسرچ نہیں کرتا پاخانے کا ریسرچ کرتا ہے ڈاکٹر اور چاند کا انسل کرتا ہے سائنس والا بہانے سے چاند کا اینسر کیا اگر نظر انداز کیا اس انسان نے تو اپنے کو کیا اپنے کو نظر انداز کر دیا تو اس کا نتیجہ کیا نکلا تباہی کے گھاٹ پر یہ انسان پہنچا ہوا اللہ نے تو اس کو اتنا قیمتی بنایا کہ فرشتوں تک سے سجد جلا لی. لیکن انسان اپنے کو نہیں بیچان دنیا کی ساری چیزوں کو بہتانا اپنے کو نہیں بہ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دنیا میں آج انسان کی طرح بے قیمت کسی کوئی چیز بھی قیمت نہیں زمین کے ٹکڑوں پر لاکھوں انسان کو مارا جا سکتا عہدہ لینے کے لیے گولیاں ماری جا سکتی بڑے بڑے عہدے دار کا خون بھی قیمت پبلک کا ہوتی بات جتنے ہیں ان کو تو مارو یہ ہے پوری دنیا کے بھی جتنے ہیں ان کو تو مارو اور آئندہ دوسرے آدمیوں آنے بد دوں آئندہ دوسرے آدمیوں کو آنے بندوں دو شادی ہو جائے تو تین بچے سے زیادہ بتا دیں یعنی انسان زیادہ نہ آئے कितने चाहे कितने बच्चे पैदा हो जाए बकरी के कितने बच्चे पैदा हो जाए बिल्ली के कितने बच्चे दुनिया की हर चीज बढ़े मैं एग्जाम क्यों मत बढ़ना दो या तीन बच्चे होते हैं घर में अच्छे <laughs> अगला बच्चा अभी नहीं तीन के बाद कभी नहीं ये एडवर्टाइज होती है जितने हैं वो तो मरे جنگوں میں لاکھوں کی تعداد میں بڑے بڑے عہدے دار بھی مری گوڑیاں لگ لگ کر چاہے وہ ایڈمی طاقت رہنے والے ہوں کتنا بے قیمت خون ہو چکا ہے انسان کا زمین کے ٹکڑے قیمتی بن گئے دکان کا معاملہ آئے گا تو انسان کو مارا جائے پیسے کا معاملہ آئے گا تو انسان کو مارا جائے شادی کا معاملہ آئے تو انسان کو مارا جائے انسان بے اتنا بےقیمت بنا زیادہ وقت آؤ دنیا میں یہ قانون کہیں بھی بنا ہوگا کہ انار کے بعد ایسے لگاؤ جس میں صرف تین انار ہو کھیتی ایسی کرو کہ ایک میں صرف تین من اناج ہو یہ قانون نہیں ملے گا لیکن یہ ملے گا کہ انسان زیادہ مت آ جا کیوں ساری روٹی تو کھا جائے گا میرا کیا ہوگا اٹھائیس سال کے نوجوان نے یہ کہا اس نے جواب میں دیا گیا کہ یہ بات تو آج کہہ رہا ہے اٹھائیس سال کے پہلے تیرا باپ اگر اس کام کو کرتا میں یہ بات سمجھ رہا ہوں تو, تو آتا ہی میں یہ بات کہ آ چکا ہے نا اسے دوسروں کو نہیں آنے دے رہا میں لا چکا دوسرے دفع میں اتنا وقت مند انسان بس دنیا پریشان ہے اس وقت اور مرنے کے بعد کی پریشانی اس سے زیادہ اس کا حل کیا اس کا حل پوری دنیا میں کا زندہ اور پوری دنیا میں دین کیسے زندہ ہو پیشوں سے نہیں زندہ ہوگا حکومتوں سے نہیں زندہ ہوگا دین جو زندہ ہوگا وہ نبیوں والا مجاہدہ نبیوں والی قربانی اور نبیوں والا حوصلہ جتنا مجاہدہ جتنی قربانی جتنا حوصلہ دکھاؤ گے اتنا اللہ کا دین زندہ ہو وہ مان سے اللہ کا دین زندہ نہیں ہوگا اندیائی غلام رحمہ صلاح سلام نے کسی نبی نے اپنی قوم پر محنت کی کسی نے اپنے شہر میں محنت کی کسی نے اپنے گھرانے میں محنت کی اور حضور اکمل صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا اللہ نے بنا کر بھیجا کہ اپنی قوم اپنا گھرانہ اپنا ملک اپنا شہر اپنا خاندان اس پر بھی محنت کرو اور دنیا بھر کی قوموں خاندانوں ملکوں شہروں پر بھی محنت کرو عالمی محنت دوں اچھا رسول ہے کہیں سن دن کے بعد نبی کو آنے والا نہیں تو نبیوں والا کام اس امت کے ذمہ آیا تو یہ امت تو نبیوں والا کام کرنے کے لیے اس دنیا میں آئی چار مہینہ تو دور درازی جماعتوں میں آدمی نکل جائے تاکہ ہر جگہ مکانی کام چالو ہو جائے نبیوں والا اور آٹھ مہینہ پورو جوان میں اللہ کے دین کا کام کرے راہ کھانا اور کمانا اسے کرنے کے بیچ بیچ کے سنگٹروں کے اندر جتنی مقدر کی روزی ہے تھوڑی محنت بھی, بھی اللہ پوری دے دے گا روزی کا مسئلہ محنت پر نہیں رکھا خدا نے روزی تو ہر ایک کی خدا نے لکھ دی زیادہ محنت کرو یا کم محنت کرو جتنی لکھی اتنی ملے گی محنت پر روزی ہوتی تو مزدور کو زیادہ ملتی ہر ایک مزدور کو کم ملتی ہے اور تاجر دس منٹ ٹیلی فون کر کے پندرہ ہزار کما لیتا تو محنت اور روزے کا مسئلہ نہیں عقل پر بھی نہیں کہ تاجر یہ عقل زیادہ اس سے تھوڑی دیر میں زیادہ کمایا <تصح> نہ اکل پر بھی انگوٹھا کرنے والے بہت سے تاجر دیکھیں کروڑ پتی نام لکھنا پتا نہیں آتا اور ان کے ہاں بی کام ایم کوم پاس جو گریجویٹ ہیں جو ان کے ہاں ملازم ہزار ڈیڑھ ہزار دو ہزار, ہزار روپئے کی ملازمت ہے گریجویٹ بی کام ایم کوم پاس تو دو ہزار اور انگوٹھا کرنے والا کروڑ بندی تو اسے معلوم ہوا کہ روزی کا مسئلہ نہ تو عقل پر ہے نہ محنت پر ہے روزی کا مسئلہ جتنا لکھ دیا اللہ اتنا دے کاروبار کو بڑھاؤ یا کم کرو جتنا لکھا اتنا ملے گا اس لیے اب تو ہماری رائے ہے کہ بھائی یہ امت جو ہے یہ دین کے کام کو اپنا کام بنا ہے اور اللہ کا شکر ہمارے بہت سے کام کرنے والے ایسے ہیں جن کی دھن ہے دین کے کام کو کام بنا اور میں دیکھتا ہوں کہ ان کے وقتوں میں بڑی برکت تھوڑے وقت میں دین بھی زیادہ پھیلنا اور اللہ تعالی ان کی کاروباری اور گھریلو نوعیت کو ایسا بنا چکا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تیری دکان ہے کہ زب زب کا کن اتنے اتنے ملکوں کے سفر اتنا اتنا غربا اقدامہ فخر ہے ان میں پیسوں کا تقسیم کرنا اور پھر مزے کے اندر ہے واقعی میں عرض کرتا ہوں دین کے کام کو اپنا کام اگر آپ نے بنا لیا اور کرتی میں بتا دوں چار مہینہ تو دور دراز کے لیے جاؤ اور آٹھ مہینہ پہ کل میں کام کرتے ہو گش کرو تعلیمیں کرو جماعتیں نکالو کچھ جماعتوں میں پھیرو رہا کاروبار اور گھر اس کو بالکل چھوڑو ایسا نہیں اسے کرو لیکن بیچ بیچ میں سلوٹوں میں کرو اللہ اسی کے اندر مدر کی جو روزی ہے وہ تمہیں دے دے گا انشاءاللہ شاء اللہ اس کی عادت ڈالنے کے لیے ہم لوگوں نے اپنے ملکوں میں سال سال بھر کی پیدل جماعتوں کا مطالبہ کیا اس لیے کہ دین جو دنیا میں پھیلتا تھا وہ صحابہ کی بھیجی ہوئی جہاد کی جماعتوں سے دین پھیلتا تھا اور جہاد کیا تھا سن ایک ڈگری سے سن آٹھ ڈگری تک مسجد نبوی کے اندر جو ایمان اسلام اور دین کی فضا بنی مدینے میں اس فضا کو حرکت دے دینے کا نام جہاد ہے وہ تعلیم کے حلقے اللہ کر دی گئی ایمان کی بدلے سے وہ ہلاک کش بہار کر دی گئی اب جہاں جہاں جماعت صاحب آ جی ان کو دیکھ ان کو دیکھ کے اسلام پھیلنا شروع ہو گیا لیکن بعد میں جو قوم آئی اس نے جہاد بول کر مال کے لیے دیا خبر کریں ختم کے دین کے پھیلنے والی اللہ تعالی نے دوسرا ایک انتظام یہ کیا کہ حج کے راستے سے اسلام پھیلتا تھا کیونکہ حج جو ہے پہلے زمانے میں خشکی پر ہوتا تھا گھوڑوں پر بیٹھ کر اونچوں پر بیٹھ کر بیل گاڑیوں پر پیدل شمال جنوب مشرق مغرب سے حاجیوں کے قافلے نکلتے تھے چار چار چھ چھ آٹھ آٹھ مہینے میں مکہ مکرمہ پہنچتے تھے وہاں چار چھ مہینہ ٹھہرتے تھے پھر ان کی واپسی میں چھ آٹھ مہینے اتنی دیر وہاں سے قافلہ نکلا تو چاروں طرف جان کی نقل و حرکت تھی اس کے اندر بڑے بڑے علماء اور مشائق تھے تعلیم کے حل اللہ کے تھے ایمان کی وجل تھی راستے کے اندر اور مسلمان بھی ساتھ ہو جاتے تھے جن پر حج فرش تھا ایک روحانی مرانی فضا بنتی تھی مسجد نبول علیہ اعمال متحرک تھے غیر مسلموں کے علاقے سے جب حجات کے قافلے چڑھتے تھے تو ان غیر مسلموں کے دلوں پر ایمان کا اثر ہو کر وہ مسلمان بنتے چلے جاتے تھے یوں پورے عالم میں اسلام کی ایک فضا بنتی تھی اسلام کی فضا دنیا میں بننے کے دو طریقے تھے ایک تو جہاد کی جماعتی جو صحابہ کی نکلی وہ لڑنے بھڑنے کے لیے نہیں, نہیں, نہیں. بلکہ مسجد نبیوی والی اور مدینہ منابارہ جاری ایمانی فضا تو انہوں نے عمل آن کر دیا اس سے اسلام پھیلنا شروع ہوا اور دوسرے یہ حج کے قافلے جو نکلے اس سے اسلام پھیلنا شروع ہوا اچھا اب بعد میں جو دور آیا تو بادشاہوں کی جو جنگیں ہوئی جہاد کی وہ دین کے لیے نہیں ہوئی ملک مال کے لیے ہوئی ملک مال کے لیے ہوئی تو پھر وہ برکتیں دین پھیلنے کی ختم ہو گئی جب تک سبل کے اندر استعداد تھی دین کی دین پھیلتا رہا بھیجنے والے جو بے دین تھے جانے والے دیندار تھے محمد بن قاسم رحمۃ اللہ نے بہت بڑا قافلہ سندھ میں آیا اور ہندوستان نے دین پھیلا دیا تاریخ ابن زیاد کا بہت بڑا قافلہ اسپین میں آیا اور یورپ میں دین پھیلا دیا موسیٰ ابن رسیر کا بہت بڑا قافلہ زنجی مار میں گیا اور فریقہ میں دین پھیلا دیا بھیجنے والا حج جائے جتنے یسو کے قسم کے لوگ تھے بھیجنے والے بھلے میں جانے والے بھلے دین پھیلا لیکن بعد میں جو دور آیا تو جانے والے ملک مال کے لیے اور بھیجنے والے بھی ملک مال کے لیے تو دین کا پھیلنا بند ہو گیا اب اللہ نے حج کو ذریعہ بنایا جس کے ذریعے دین پھیلتا تھا پورے عالم میں لیکن اب راستہ بھی بند ہو گیا کیونکہ ہجوم ہوئی جہاز ہونے لگا تو راستے میں جو دینی مان کی فضا بندی تو وہ ختم ہو گئی جی. اب اس کا بدل جو ہے یہ سال سال ورگی پیدل جمع دے میری نیت یہ ہے یہ پانچ چھ ہزار جمع دے پوری دنیا کے اندر سال ورگی اگر پیدل چل پڑے تو یہ سلسلہ ایسا ہوگا جو صدیوں کو چلتا رہے اور دینی من پھیلتا رہے تو ہم لوگ ہندوستان سے اللہ کے فضل کرم سے دس گیارہ جماعتیں پیدل روانہ کر کے آئے پر کل میرے کو حق ملا اور, اور جماعتیں صبح سے تیار ہو ہو کر پیدل آ رہی ہیں چار جماعتیں سلے میرٹ کی دو جماعتیں بھوپال کی اور بھی سے جماعتیں پیدل سال سال بھر کی بن بن کے آ رہی ہیں میرا روچی ہی جی چاہتا ہے کہ یورپ والے اور انگلینڈ والے بھی فضا بنانے سال سال بھر کی پیدل جماعتوں کی بھاؤ بڑھیا میرے تو ہم چار مہینے پر خوش ہو جاتے تھے ارے بھاؤ کیا بنا سال سال بھر کی پیدل جمع اور اگر تم تھان جوڑے نا کرنے والی سات اللہ کی ہے غیر سے اس کا انتظام چلے رہے غیر سے پاکستان کی تقریبا 30 جماعتیں پیدل پوری دنیا میں اس سال چل چکی جب حج پہ پہنچے گی ان شاء اللہ نو جماعتیں پیدل یوروپ کے اندر جماعت آسٹریلیا میں جماعت انڈونیشیا میں جماعت تو پیدل جماعتوں کی ایک خزا اب یورپ کے اندر بنانی ہے مجھ سے بات نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اجتماع سے اوقات اجتماع پہلے بہت گزار گزار کے آئے ابھی ان کے حالات ایسے نہیں حالات تو مطلب دین کے تقاضوں کو دیتا ہے بہت سے وہ بھی تو ہوں گے جنہوں نے پہلے نام لکھوایا نہ بعد میں لکھوایا تو میرا خیال بھی یہ ہے کہ نقد سال بھر کی جماعت بن جائے یا جماعتیں بن جائیں اور حضرت مسافر کر کے روانہ ہونے سے پہلے مسافر کریں گے روانہ ہو جائے یہ لوگ اللہ کے دربار میں جائیں گے وہاں دعا کریں گے عرفات کے میدان میں دعا ہوگی اور یہ سال بھر پہ جب دنیا بھر میں گھر رہی ہوں گی جوڑ ملتا رہے گا ان کیا آج رہے گا اندازہ ان پیدل جماعتوں کی قربانی سے ارادہ کر لے دنیا میں بین جب پھیلنے گا تو دنیا میں جب بیم پھیل جائے گا تو یہ ہمارے بڑے بڑے جو کا جو خون سستا ہو رہا نا ان کی بھی خون کی حفاظت ہو جائے گی ان میں بھی ایمان آ جائے گا انشاءاللہ اور یہ پبلک کے خون بہرے جتنا فساد ہو رہا تو اللہ پورے عالم میں امن ومان بھی آئے گا اس کے لیے بھائی پیدل جماعتوں کی فضا بناؤ اب بولو پیدل ایک سال چلنے کے لیے تم میں سے کون کون تیار ہے ہمت کر کے اپنے اپنے نامی قلم میں سبوں تک غذا بنی اور قدر میں لیتے لیتے صدیوں کے سوال لینا پہ جو ہے کہ پیدل زمانے اے بڑے طاقت والے ہیں وہ جو مسجد ہے اس کے اندر تم جماعت بنا جماعت کام کرے ہتھے کے دو پروکش کرے گی دوسری جگہ کا کش چالو کرے گی ہتیا کش کرے گی لوگوں کے ڈھائی ڈھائی گھنٹے لے گی چوبیس گھنٹہ مسجد میں نے فضا بنے گی انشاءاللہ شاء صبح کی نماز کے بعد بیان ہوا ہے تو وہ اس چیز آسروا اس کو خوب دھیان سے سنے اور خالی سننا نہیں بلکہ اس کو کرنا اب سال بگی بنانی ہو چار مہینے کی بنانی ہو چیلے بھی بنانی ہو اس کے لیے اپنی مسجد کے اندر جماعت بناؤ ہر شہر کی ہر مسجد ہو اور تو اللہ نظاد سے امید ہے کہ ساری دنیا کے تقاض جس فر ہوں اس کا معمولی مت سمجھیں باہر کی آئی ہوئی جماعتوں ہو کی ہمت افزائی کرو اس بات پہ کہ وہ ہر مقام ہر مسجد کی جماعت بنانا ان سے سیکھو کہ ہر مسجد کی جماعت کیسے بنتی ہے اب جس کو لکھوانا ہو تو بعد میں بھی مغربی جماعت کے بھی بعد بھی میں اپنے رقید کو لکھوا دینا سال بھر ہے چار مہینہ ہے چلّہ ہے اب کیونکہ مغرب کا وقت ہو گیا اس سے تیاری کرو اور سفید بنانا www..com the revival of